تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکے اور مسافر کو یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہیں کا کام بنا